أعوذ بالله في من ابدیل عالیم سبن فرو اللہ دینا امانو ای وہ لوگ جو ایمان لائق ہوم لے لو پکڑو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 اطاعت کو پرکھنے کا ایک انداز اور طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو جیسے حالات ہوں ان کے مطابق صبح گروہ در گروہ چھوٹے چھوٹے لشکر چھوٹی چھوٹی دکڑیوں کی صورت میں یا <coughs> پھر جمعہ اکٹھے بڑے بڑے لشکر بنا کر جیسے مناسب ہو دشمن پر حملہ کرنا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 جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی کہ یا لئی کن تو میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا یہ مسلمانوں اور منافقوں کے کردار کا اللہ صلیٰ نے ذکر کیا ہے کہ منافقوں میں سے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 فلیر الحاط دنیا بل پس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑے جو زندگی آخرت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں یعنی yani دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت خرید لیتے ہیں یشر الحاط دنیا جو دنیاوی زندگی بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے ان کو ان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں وَمَن فی اللہ اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا لڑے گا ف تل او یلب وہ قتل ہو جائے شہید ہو جائے او یغلب یا غالب آ جائے اجر عظیم تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے پچھلی آیات میں جہاز سے پیچھے رہنے والے منافقین کا ذکر تھا ان کی مذمت کی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 وہ اللہ کا شکر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے وہ ذرا اور اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تن آئے وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو وفیر اللہ تو اس کا صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے لئی سزانی کا اللہ علوم یہ شان مومن کی ہی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے نتیجہ اس کو جیسا بھی میسر آئے وہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر, ہی بہتر ہوتا ہے ہر لحاظ سے لیکن جہاد پی سبیر میں مومن کبھی کسی بھی صورت میں ناکام نہیں ہوتا یا قتل ہو جائے گا یا خطحیاب بن کے لوٹے گا قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور اگر صدحیاب ہو کے لوٹے گا پھر دنیا کی غنیمت بھی اور آخرت کا اجر بھی دونوں چیزیں پائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی نصرت بھی اس کے شامل حال رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ وہ لڑکا رباسونا بینا اللہ سنا یہی تم ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو ہمیں تو دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک اچھائی ملے گا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کو اللہ سبحانہ بھانا ہوا تھا ضمانت دی ہے کہ وہ اس کو لازمی جنت میں داخل کرے گا یا اس کی رہائش گاہ پر اس کو واپس لے آئے گا جو آدمی جہاد کی سبلا کرتا ہے اور جہاد کے لیے نکلنے کا سبب اس کا علاقہ لینا چل رہا ہے کہ وہ مومن ہے مسلم ہے اپنے اسلام کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے جہاد پہ نکلا ہے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 تم ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو ہمیں دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک ملے گی یا شہادت یا پھر ہم سچے یاب ہو کے غنیمتیں لے کے صحیح سالم گھروں میں واپس لوٹ آئیں گے تو دونوں صورتوں میں قتل ہو جائے جنت غالب آ جائے دنیا کا اجر بھی اور آفرت کا اجر بھی غنیمتیں سے بھی فصو فلوسی اجرمہ ہم اسے بہت بڑا ازر دیں گے شہاد کی صورت میں بھی اجر ملے گا بہت سرین درجات اور راضی بننے کی صورت میں بھی اثر ملے گا نفی سبر اللہ ابل مفد حفیظ ابل نیسا ابول بلجان اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں جلد کا, کا نصیرہ اور ہمارے لیے اپنی, اپنی, اپنی طرف سے کوئی مددگار اور کوئی حمایتی بنا دے اس عائد کا تعلق بھی ترجیح جہاد کے ساتھ ہی ہے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 القری سے مراد بستی سے مراد مکہ اس کے رہنے والے ظالم جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہ جا سکے ان پر وہ ظلم و فطر کیا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بھی ان مست میں شامل ہیں ان بے وقت لوگوں میں شامل تھے, شامل تھے جنہیں اللہ سبحانہ ہوا نے معذور قرار دیا مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصد لوگوں کے حق میں ان کا نام لے لے کر دعا کی مثال کے طور صحیح بخاری میں ہے اللہ انجل ولید بن الولید و سلم وبی ربیم ولیدن ولید سلمہ بن حشام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 کہ جو بندہ وہاں پہ مقیم ہے کیا حکومت پاکستان مثلاً ان کو مستقل رہائشی کے طور پر اپنے ملک میں قبول کرے گی یقیناً نہیں اب انہوں نے ویزا اور پاسپورٹ کے ایسے سخت مسائل جو حدود نے نے مسلط کر دیے ہیں کہ کوئی مسلم حکومت اپنے مسلمان بھائی کی مناسبت کے لیے اس کی مدد کے لیے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 مِنَ الرِّجَالِ اور مرد بچے بڑے جو کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں وجہ نابل کا نصیرہ اور ہمارے لیے اپنے طرف سے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار بنا دے اللہ دینی سبیر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ فی سبیل صبیر وہ تاحوت شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں فقاتر اولیاء الشیطان لہذا تم شیطان کے دوستوں سے لڑو ان الشیطان شعیف تھا یقینا شیطان کی تدبیر نہایت کمزور ہے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 جہاد اگر سبیر ہوگا فی سبیل اللہ ہوگا تو وہ جہاد جہاد کہلائے گا ورنہ وہ لڑائی جہاد نہیں کہلائے گی جو فی سبیل اللہ نہ ہو کافر بھی لڑتے ہیں ان کے لڑنے کا مقصد یوکا فی سبیل تاحوت وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تاحوتی طاقت کو بچانے کے لیے یا اسے مضبوط کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ یو فاطر قیصب اللہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں یہ فرق ہے فاترو اولیاء الشیطان لہذا تم شیطان کے دوستوں سے لڑو کے خلاف نکال کرو ان نقید الشیطان اقانہ دعی شیطان جتنی بھی تدبیریں کر لے وہ کمزور ہی ہوتی ہیں تو یہ اب موجودہ دور میں آپ دیکھیں یہ جہاد کے نام پر فساد جو لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے بلکہ پاکستان میں بھی جگہ جگہ دھماکے اور قتل و غارف کا بازار کبھی کسی سکول میں کبھی کسی مسجد میں کبھی کسی بازار اور مارکیٹ میں کوئی استثناء نہیں کوئی فرق نہیں سب کو لپاٹتے جا رہے اور کہتے کیا کہ ہے جی ہم جہاد کر رہے ہیں نہیں یہ جہاد نہیں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 یہ خواہش کا سارا کسان ان کی ساری لڑائی کس مقصد کے لیے جی ہمیں حکومت دو ہم حدود نافذ کریں گے شریعت نافذ کریں گے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی لڑائی یہ فی صلی اللہ نہیں ہوتی فی اللہ لڑائی ہوتی ہے علاح کریم اللہ کے لیے اور جو علاح کریم اللہ کی لڑائی ہوتی ہے اس میں حکومت وہ مقصد نہیں ہوتا